بسمیلر نرہیم و اِز اخرن می سکم وَلَا کم اکمل مِنْ ک ول ترجو نس کم سور تم ام تم تشدد کتلون فخون فری کتھ رجو ن فری ق کم تو رونا توہ رونا لدنی وش ر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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعدا اما بعد فَأَعُوذُ بلّہ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اقدنا میسا کا کملا دما اکم لَا تخرجونا دِمَاءَكُمْ وَلَا کم سم اقرر تم ثُمَّ ان تم تشہد و عدد اور جب لِيَا نم نے تم سے لا تصفیکونہ کہ نہ تم بہاؤ گے دما اپنے خون ولا تخرجونا اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو من دیاری اپنے گھروں سے سم اقررتم تم پھر تم نے اقرار کیا وانتم اور تم ہو تشہدون گواہ دیکھیں عیسایہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے اللہ فرماتے ہیں تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے کیوں ایسے کہا کیونکہ امت مسلمہ کے افراد ایک جسم کی طرح ہیں کسی بھی مسلم کا خون بہانا اپنا خون بہانے کے مترادف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس کی محبت رحمت شفقت اور سلا رحمی کے اعتبار سے ایک ہی جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک عزو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بیداری کے باعث بےقرار ہو جاتا ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے صحیح مسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اس کا مال اور اس کی آبرو حرام ہے واقعہ اس طرح ہے کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے عہد جاہلیت میں بت پرست تھے اور آپس میں جنگ وغیرہ کرتے رہتے اور بنو کینوکا بنو و نظیر یہ یہودی قبیلے تھے اور بنو قریضہ یہ تینوں یہودیوں کے قبیلے تھے جو بنو کینوکا اور بنو نظیر تھے یہ خزرج کے حلیف تھے اور جو بنو قريضہ تھے یہ اوس کے حلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کر لے کہ ہم خوشی میں بھی غم میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت پیش آئے کوئی آپ پر حملہ کرے تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے اسے کہتے ہیں حلیف تو اب بنو و کا بنو نظیر بنو و یہ تینوں یہودیوں کے قبیلے تھے بنو کنو کا اور بنو نظیر تو خزرج کے حلیف تھے اور بنو قریضہ جو تھے یہ اوس کے حلیف تھے جب بھی اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو یہ اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور اپنے دشمنوں کو قتل کرتے لیکن بعد میں کیا کرتے کہ جب جنگ ختم ہو جاتی تو تو رات کے ایک حکم پر عمل کرتے ہوئے جو غالب فریق کے پاس یہودی قیدی ہوتے تو ان کو چھڑوا دیتے تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ تم یہودیوں کو اپنے آپ کو اپنے نفسوں کو جو تمہارے بھائی ہیں تم انہیں اپنے گھروں سے جلاوطن نہیں کرو گے ان کا خون نہیں بہاؤ گے لیکن تم نے ایسے کیا ان کا خون بھی بہایا ان کو قیدی بھی بنایا اپنے حریف کے ساتھ مل کے بعد میں تم ان کو چھڑواتے بھی ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قیدیوں کو چھڑواؤ عجیب بات ہے ایک حکم کو تو مانتے ہو لیکن ایک حکم کا انکار کرتے ہو آفات و منون عبی بعد و وطخ فرون بعض بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو بعض کو مانتے ہی نہیں جو لوگ بعض احکامات کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے اور آخرت کو ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے کیوں کیونکہ انہوں نے دنیا کے آخرت کو بیچ کے دنیا کو خرید لیا اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے قیامت والے دن عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا آیات کا ترجمہ سنیے فرمایا وعید اور جب آخد نہ ہم نے لیا میسا کا تم سے پختہ وعدہ لا تسویکو نہ تم بہاؤ گے دما اپنے خون یعنی آپس میں خون نہیں بہاؤ گے ورا تو اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے سما پھر اقرار تم تم نے اقرار کیا وہ ان تم جب تم تشہدون شاہد ہو سمہ پھر انتم تم تم ہی ہو ہا اولائی وہ لوگ کہ قطلو تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنے آپ کو و تخجو اور تم نکال دیتے ہو فریقا ایک گروہ کو منکم اپنے میں سے من دیارہم ہم ان کے گھروں سے تزاحر ہونا تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو علیہم ان کے خلاف بالسمی گناہ کے ساتھ ولادوان اور ظلم کے ساتھ پہلے تم اپنے حلیف کی مدد کرتے ہو اور جو تمہارے بھائی ہیں یہودی ہیں ان کو تم قتل بھی کرتے ہو ان کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کرتے ہو وہیں یا اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر طفاد تو, تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں واہ وہ محرمن کہ حرام تھا تم پر علیکم تم پر اخراج ہوں ان کا نکال دینا ہی تم پر تو ان کے ساتھ لڑائی کرنا ہی حرام تھا ان کو جلا وطن کرنا ہی حرام تھا آفات و کیا تم ایمان لاتے ہو ببادل کتابی کتاب کے بعض حصے کے ساتھ وطق اور تم کفر کرتے ہو بعض بعض حصے کے ساتھ فما جزاؤ پس نہیں ہے سزا اس کی جو بھی کرے گا یہ کام تم میں سے اللہ مگر خزین رسوائی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں و یوم القیامتی اور آخرت کے دن قیامت والے دن یوردونہ وہ لٹائے جائیں گے اللہ طرف اشد الزابی سخت عذاب کی وم اللہ اور نہیں ہے اللہ بے غوافین غافل اماں ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں لے کے آئے ہیں وہ اللہ بے غافلین اماں یاملون اللہ بغافلین اماں یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں میں بے خبر نہیں ہوں تم جیسے بھی امال کرتے ہو میں باخبر ہوں الا الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشترا خرید دی الحیات دنیا دنیا کی زندگی بالآخرت آخرت کے بدلے فلا و پھر نہ ہلکا کیا جائے گا انہم ان سے العذاب عذاب اذاب ولا ہوں اور نہ ہی وہ ینصرون سر مدد کیے جائیں گے صدق اللہ العظیم